قال لا تختصم لدي وقد خدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد وقال وجل ولقد أخذنا آل فرعون بسنين ونفس من الثمرات لعلهم يتكرون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا عبي فإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أفكرهم لا يعلمون حاضرین جمعہ اور پردنشین نے اسلام اسلامی مہینوں کے اعتبار سے یہ مہینہ جس سے ہم گزر رہے ہیں سفر کا مہینہ کہلاتا ہے اور سفر کا مہینہ اس ناحیے سے بڑا مظلوم مہینہ ہے کہ بہت سارے نادان مسلمان بے علم اور غلط عقیدے والے مسلمان اس مہینے کو محرم کے ساتھ منحوس مہینہ سمجھتے ہیں چنانچی اس مہینے کی نہوص کا تصور لیے ہوئے لوگ اس مہینے میں شادیاں کرنے سے پرہیز کرتے ہیں کوئی بھی کاروبار شروع کرنے سے پرہیز کرتے ہیں نئے گھر میں منتقل ہونے سے پرہیز کرتے ہیں اپنی دکان کا افتتاح کرنے سے پرہیز کرتے ہیں کوئی بھی اچھا کام اس مہینے میں یا اس سے پہلے والا جو مہینہ محرم کا مہینہ ہے اس میں کرنے سے لوگ اجتناف کرتے ہیں اس تصور سے کہ یہ جو ہے منحوس مہینہ ہے یہ جو نحوسط کا عقیدہ ہے کہ صرف مہینوں اور دنوں ہی کے تعلق سے نہیں آپ اگر اسلامی معاشرے کا جائزہ لیں گے تو دیکھیں گے کہ یہ نحوس کا عقیدہ مسلمانوں کے درمیان کئی طرح سے کئی انداز میں اور کئی شکلوں میں پایا جاتا ہے آپ دیکھتے ہیں کسی کے گھر میں شادی ہوئی شادی ہو کر نئی نویلی دلہن گھر آئی اور اس کے گھر آنے کے ساتھ ہی گھر میں کسی کا ایکسیڈینٹ ہو گیا یا گھر میں کسی کا انتقال ہو گیا تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ نئی نویلی دلہن جو ہمارے گھر آئی ہے من نحوست ہے یہ نحوست بن کر آئی ہے اور اس کی نحوست ہے کہ ہمارے فلاں عزیز کا انتقال ہو گیا اور فلاں عزیز کا حادثہ ہو گیا سبھی لڑکی کے تعلق سے یہ کسور کیا جاتا ہے شادی ہوئی نکاح ہوا اور داماد گھر آیا اور گھر میں کسی کا حادثہ ہو جائے سمجھتے ہیں کہ جو داماد آیا ہے یہ نحوست ہے اس کا آنا جو ہے باعی سے نحوست ہے اور اسی کی وجہ سے حادثہ ہوا اور آج کل گھر بناتے ہوئے عمارتیں بناتے ہوئے کوئی بھی دکان مکان بناتے ہوئے غیر مسلموں سے متاثر ہو کر مسلمان بھی واسطو کے عقیدے کے قائل نظر آتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اگر دہلی مشرق کے بجائے مغرب رکھ دی جائے تو اس گھر میں نحوست رہے گی درچہ فلاستم کے بجائے دوسری صف میں رکھی جا رکی ہے جائے تو اس گھر میں نہوست ہوگی کچن روم فلا جگہ رکھنے کے بجائے فلا صف میں رکھی جائے تو اس گھر میں جو ہے نہوست ہوگی اس طرح کے بہت سارے عقائد ہیں تصورات ہیں جو مسلمانوں کے اندر داخل ہو چکے ہیں اور جبکہ یہ عقیدہ فرمان نبوی کے مطابق سری شرک ہے ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الطیارہ شرک آپ نے فرمایا کہ بد سالی اور بد لینا سری شرک ہے عقیدہ جاہیت کا عقیدہ, عقیدہ ساری ضرب لگائی جاہلیت کے جن عقائد اور تصورات کو غلط قرار دیا ان میں سے ایک نفوست کا عقیدہ بھی ہے زمانے جاہلیت کے لوگ اشخاص کو منحوس سمجھتے تھے پرندوں کو منحوس سمجھتے تھے مہینوں کو منہوس سمجھتے تھے کچھ مخلوقات کو منہوس سمجھتے تھے کچھ جگہوں کو منہوس سمجھتے تھے اور صلی اللہ علیہ وسلم بتاتا ہے کہ یہ صرف ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا زمانہ ہی نہیں پچھلے انبیاء پچھلے پیغمبر ان کی قوموں میں بھی یہ تصور پایا جاتا تھا اسی مناسبت سے میں نے آپ کے سامنے صورت اللہ کی وعد تلاوت کی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیرونیوں اور आले फिरौन کا یہ عقیدہ ذکر کیا ہے کہ وہ نحوست کے عقیدے پر ایمان رکھتے تھے۔ اور اسی طرح قرانی مذیب نے سورۃ النمل آم... وغیرہ میں حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے بارے میں بھی کہا۔ سورہ یاسین میں بھی اللہ تعالی نے اس عقیدے کی جانلی اشارہ کیا۔ چنانچہ اللہ تعالی نے ان تینوں قوموں کے سرسنے میں بتایا کہ جب ان قوموں پر ان کی معصیتوں کی وجہ سے ان کی نافرمانی کی وجہ سے ان کے کفر کی وجہ سے ان کے شرک کی وجہ سے اللہ کی جانب سے عذاب مسلط ہوا ان کی فصلیں دبا ہونے لگیں ان پر بحث سالی آنے لگی وہ گھوکھے پیاسے مرنے لگے تو ان قوموں نے بجائے اس کے کہ وہ اپنی روش کا جائزہ لیتے ٹکر کے بجائے ایمان کی روش اختیار کرتے نافرمانی کے وجہ سے فرما بردار بنتے ان کو مولے انبیاء و رسل کو الزام دینا شروع کر دیا کہ یہ سہد سالی اور یہ جو فصلوں کی تباہی یہ تمہارے وجود کی نہوست ہے تمہاری نہوست ہے جو ہمیں لگ رہی ہے چنانچہ اللہ تعالی نے جو آج میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اس ایت میں فرمایا ولقد اخذنا آل فرعون بالسنین ونقص من الثمرات ولقد اخذنا آل فرعون بالسنین ونقص من الثمرات تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کے ان اشاروں کو سمجھ کر وہ نصیحت حاصل کریں لیکن ان قوروں کا رویہ کیا رہا قرآن کہتا ہے فیضا جاتا جب بھی کوئی اچھائی ملتی تو کہنے لگتے لنا اس اچھائی کے مستعق ہم ہی تھے اس کامیابی کے مستعق ہم ہی تھے اس ترقی کے مستعق ہم ہی تھے وہ تو ہم سیاح توں سیار ہو اور اگر کوئی آفت آ دی ان پر کوئی مصیبت, آ دی, ان پر کوئی مصیبت آ دی ان پر کوئی پریشانی آ دی ان پر تو موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو علیہ ایمان تھے ان کو الزام دیتے کہ یہ آفتیں یہ مصیبتیں یہ پریشانیاں جو ہمارے ملک پر ہمارے شہر پر مسلط ہے یہ تم لوگوں کی نحوست ہے اور بالکل یہی عقیدہ پرانی مجید نے قوم صالح کے سلسلے میں ذکر کیا کہ حضرت صالح علیہ السلام نے جب قوم سے قوم کو اللہ واحد کی دعوت دی تو قوم نے جواب دیتے ہوئے کہا قوم اب ارن ابی کابی کام کہا کہ صالح یہ جو آفتیں ہم پر آ رہی ہیں یہ جو قید سالی ہم پر مسلط ہو رہی ہے یہ تم لوگوں کی نوسط ہے یہ تمہاری وجہ سے اور تمہارے ساتھ جو ایمان والے ان کی نوشت ہے جو ہم پر مسلط ہے اور سورہ یاسین کا دوسرا رکو پڑے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہلِ امتا کیا کا ذکر کیا ان کی جانب جو پیغمبر تین تین پیغمبر اللہ تعالیٰ نے بھیجے ان کی قوم نے بھی ان سے یہی کہا کہ انا کا سی اور سی ارنا تمہاری وجہ سے تمہاری نوسط ہم سے رہے تمہاری نوسط کا وبا جو ہے ہم پر پڑا بھائیوں عنایتوں سے آپ کو پتہ چلا نوسط کا عقیدہ یہ جو ہے زمانے قدیم سے رہا ہے اور مشرق اقوام کا عقیدہ رہا ہے. کسی شخص کو مجبور سمجھنا اور کسی کی وجہ سے جو ہے سمجھنا کہ نقصان ہو رہا ہے وغیرہ وغیرہ زمانے جاہلیت میں اس عقیدہ نحوس کے بہت سارے مظاہر تھے بہت ساری چیزیں تھیں جن سے اعلی جاہلیت جو ہے نحوس کا تصور لیا کرتے تھے جن میں سر فہرست چھینک ہے انسان کو چھینک آتی ہے زمانے جاہیت میں چینکنا باعث ہے ہوست ہوتا تھا چنانچہ ان کے اشعار میں اور ان کے تحریروں میں کیا بجائے اس بات کا تذکرہ ملتا ہے کہ وہ لوگ ناپسند کرتے تھے کہ ان کے سامنے کوئی چھینکے اس لیے کہ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اگر کوئی ایسا شخص چھینکا ہے جو کہ ان کے نزدیک محبوب ہے منظور ہے ان کا دوست ہے وہ سمجھتے کہ اس کے چھینکنے سے ہمیں کوئی بھلائی ملنے والی ہے اور اگر کوئی ایسا شخص چھینکا جو کہ ان کا دشمن ہے ان کی نظروں میں ناپسندیدہ ہے تو یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہمیں ہم بیمار ہونے والے ہیں کوئی آفت اور کوئی مصیبت ہم پر آنے والی ہے تو چھینکنے سے وہ نوسط سے تصور لیتے تھے اسلام نے اس سے اس کو ختم کیا اور اس کو باعث سوال پہنچاتے ہوئے کہا جس کو بھی چھینک آیا اس کو الحمد کہنا چاہیے اور سننے والا جو جواب میں یہ اللہ کہے ہے پھر چھینکنے والا یہ بھی عملہ ہو اس کی اس طرح چھ جسے لوگ معاشرے میں ناپسند کرتے تھے اور نوسط کا تصو، کی تصور سے دیکھا کرتے تھے شریعت نے اس کو بائی سے و چواب اور ایک دوسرے کے حق میں بتاتے ہوئے ایک دوسرے کے حق میں دعا دینے کا ذریعہ بچایا اسی طرح نوسط کا ایک مظہر یہ بھی تھا پرندوں کے ذریعے سے وہ جو ہے نوسط لیا کرتے کسی بھی مقصد پہ جانا ہوتا کسی بھی سفر پہ نکلنا ہوتا ایک پرندے کو لیتے اور پرندے کو لے کر اڑایا کرتے تھے پرندہ اگر اور کر سیدھی جانب جاتا سمجھتے کہ ہمارا سفر کامیاب سفر پہ نکل جاتے اور اگر پرندہ اڑنے کے بعد بائیں جانب اور سمجھتے کہ ہمارا سفر ناکام ہوگا سفر کینسل کر دیتے اسی کے ساتھ ساتھ پرندے کی پکار پرندہ اگر آواز کرتا پرندہ اگر پکارتا پرندے کی آواز پر پرندے کی, پر کی پکار سے انہوں نے بہت سارے عقائد مربوط کر رکھے تھے ایک ریما کہتے ہیں جو کہ ابن عباس کے شاگرد ہیں کہ ایک مرتے ہم ابن عباس رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے اچانک ایک پرندہ آواز کرتے ہوئے گزرا تو ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ایک شخص نے کہا خی رنگ کہا کہ تیرا پکارنا خیر ہو تیرا پکارنا خیر ہو حضرت ابن عباس رضی اللہ علو نے فوراً کہا کہ لاخی رن والا شخص لاخی رنگ والا شخص نہ کے پکارنے میں کوئی خیر ہے نہ اس کے پکارنے میں کوئی شر ہے پرندے کے پکارنے سے کوئی خیر حاصل نہیں ہوتا پرندے کے پکارنے سے کوئی شر حاصل نہیں ہوتا تعوف جو کہ مشہور تابعی ہے ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک، ان کے ساتھ ایک شخص چل رہا تھا اچانک یہ کوئے آواز کرتے ہوئے بزرا تو اس شخص نے کوئے کی آواز کو سنگر فورن کہا خیرن خیرن تیرا یہ آواز کرنا خیر ہو تیرے اس آواز تمیت ہمیں خیر حاصل ہو برائی حاصل ہو تعوف نے کہا کہ اس کے سے خیر حاصل ہوگا اور اتنا غصہ کیا حضرت حضرت نے اس شخص کو اپنے سے دور کر دیا تو اس طرح زمانے جاہیت کے لوگ پرندوں سے جو ہے یہ تسول لیا کرتے تھے اور ان میں خصوصیت کے ساتھ الگ جو کے سلسلے میں ان کا بڑا عقیدہ تھا کہ اگر ان کسی کی عمارت پہ بیٹھ کے پکار دے کسی کے گھر کی چھت پہ ان لوگ بیٹھ کر پکار دے اس گھر میں کسی کا انتقال ہونے والا اس گھر میں کسی کا حادثہ ہونے والا ہے اس لیے نبی سلیم صلی اللہ علام نے فرمایا لا آج ہوا آپ نے فرمایا کہ لاج ہوا کوئی بیماری از خود متعدی ہوتی ہے کوئی بیماری از خود ہوتی ہے بیماری اگر پھیلتی ہے متعدی ہوتی ہے تو اللہ کی مشیت سے ہوتی ہے اگر اللہ کی مشیت نہ ہو تو کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی اسی لیے نبی سلیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بنفس سے نفیس ایک مزلوم شخص جزامی شخص کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا کے دکھایا امن کہ دل میں اگر اللہ پر مضبوط ایمان ہو تو کوئی بیماری ازکر متعدی نہیں ہوتی آپ نے فرمایا لا آد ہوا کوئی بیماری اللہ کی مشیت کے بغیر متعدی نہیں ہوتی پھر آپ نے فرمایا ہوا اور بچوں کی بھی جائز نہیں نوسط بدشالی بھی جائز نہیں ولا ہاں اور الو کا عقیدہ بھی جائز نہیں الو کا جو عقیدہ وہ بھی جائز نہیں پھر اسی حدیث میں آپ نے آگے فرمایا ولا صفا والا صفا یعنی ماہ سفر کو جو منوز سمجھا جاتا ہے یہ بھی درست نہیں یہ بھی جائز ہے عرب کے لوگ ماہ سفر کے ساتھ ساتھ شوہران کو بھی منوز سمجھتے تھے اور شوہران کے سلسلے میں خصوصیت کے ساتھ وہ نکاح کرنے کو بڑا ناپسند کرتے تھے اربوں کا عتیدہ یہ تھا کہ شوال میں جو شادی ہوتی ہے شوال میں جو نکے ہوتے ہیں وہ رشتے سے نہیں وہ رشتے جڑتے نہیں میاں بیری میں محبت نہیں آتی یہ رشتے ٹوٹ جاتے ہیں نبی شلیم صلی اللہ علیہ ایسا صدیقہ رضی اللہ نہ فرماتی ہے مسلم شریف کی روایت ہے کہ شوال فرماتی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میرا جو نکاح ہوا میری جو شادی ہوئی وہ شوال میں ہوئی شوال کے مہینے میں ہوئی وہ بنا بھی تھی شوال اور نکاح کے دو سال بعد جو رخصتی ہوئی رخصتی بھی شوال ہی کے مہینے میں ہوئی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ علیہ جاہلیت کے عصیبے پہ ضرور لگانا چاہتی تھی کہ شوال میں جو شادیاں ہوتی ہیں وہ نپٹی نہیں ہے پھر فرمایا کرتی تھی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانواہ ملنی فرمایا کرتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازوال متحرات میں مجھ سے بڑھ کر خوش نصیب کون ہے کہ اللہ کے نبی کی ستری محبت کا جو حصہ مجھے ملا ازوال متحرات میں اور کس کو ملا میں شادی کیا آپ نے اور شوران میں شادی کر کے ام کہہ رہی ہمارے درمیان اتنی محبت رہی کہ کتنی محبت کا جو حصہ مجھے ملا اور ازواج مطالعات میں اس کا حصہ کسی کو نہیں ملا اتنا ہی نہیں راوی عزیز کہتے ہیں اس کے بعد ام المین آشا صدیقہ رضی اللہ کا معمول ہی یہ تھا کہ ام مامنی جاہلیت کے عقیدے کو ختم کرنے کے لیے جاہلیت کے عقیدے پر زر لگانے کے لیے کسی بھی عورت کی رخصتی کی اگر بات آتی وہ چاہتی تھیں رخصتی شوال ہی میں ہو شوال ہی میں ہو تاکہ کی حقیقت پر ضرور پڑے جس طرح محترم بھائیوں اسلام نے کے ان تصورات کو ختم کیا آج آپ اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں اسی بدالی کا ایک نمونہ یہ بھی ہے عادت بعض آداد ایسے ہوتے ہیں جن کو لوگ منہوس سمجھتے ہیں تیرا کا آدت تیرا کا آدر دنیا کی بہت ساری قوموں کے نزدیک منہوس ہے حالانکہ اس کے پیچھے بچایا جاتا ہے کہ وہ ایک عیسائیوں کی داستان ہے خود بنائی ہوئی داستان تیرا کا حضرت ان کے نزدیک کیسے منہوس ہوا کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارہ ہماری تھی حضرت ان کے اپنے قوم کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کے بارہ ہماری تھے ہماری قوم ان کے اپنے خاص مددگار ان کے اپنے چاہنے والے تو ان بارہ ہماریوں کے ساتھ ایک تیروا شخص داخل ہوا ہماری بن کر جس کا نام تھا یہودا علی خلی یہ جو ہے ہماری بن کر داخل ہوا اور آگے چل کر ان کے بقول کرشچنوں کے بقول اسی شخص نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ غداری کی اور اسی نے عیسا علیہ السلام کے دشمنوں کو عیساء علیہ السلام کا پتہ دیا اور اسی کے پتا کو دینے پر عیسا علیہ السلام کے دشمنوں نے ان کے بقول عیسا علیہ السلام کا قتل کیا حالانکہ اللہ تعالیٰ کو کہتا ہے وہ مافت لو مافلہ اللہ تعالیٰ نے تو عیسا علیہ السلام کو اٹھا لے ان کے بقول کرشچن کے بقا یہ غوضہی جو ہے اسی نے عیسا علیہ السلام کا پتہ ان کے دشمنوں کو دیا تھا اسی کے بنا عیسیٰ علیہ السلام قتل کیے گئے یہیں سے ان کے نزدیک تیرہویں نمبر کے منوس ہونے کا تصور آیا اس لیے کہ جو یہ عوضہ تھا وہ تیرہواں حواری تھا جس نے کہ عیسا علیہ السلام کے ساتھ داری کی اب یہ عقیدہ باپ کے ادوار میں اس قدر رائج ہوا اس قدر رائج ہوا کہ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ باپ ایئر لائنس کمپنیوں نے اس دور کی اپنی فلائٹ سے تیروے نمبر کی سیٹ ہی ادر کر دی فلائٹ میں جو ہے تیروے نمبر کی سیٹ ہی نہیں رکھی کہ یہ تیروا نمبر جو ہے یہ منہوس نمبر ہے اگر یہ اس نمبر کی سیٹ فلائٹ میں رہے تو جو کچھ بھی نقصان ہو سکتا ہے فلائٹ گر سکتا ہے کہاں تک تصور سو رات ہوتا کوئی بلڈنگ بناتے ہیں کوئی عمارت بناتے ہیں تو تیرہویں نمبر کو جو ہضف کر دیتے ہیں تیرہویں نمبر کا کوئی حرفر کو تیروے نمبر کا کوئی کمرہ نہیں رہے گا جی ہاں اسی طرح سے آپ دیکھیں گے نمبرات کو لے کر منوج سمجھنے کے سلسلے میں شیعہ ہے شیعہ کے پاس دسواں نمبر جو ہے منہوس ہے شیعہ کے پاس دسویں نمبر منحوس ہے اور آپ جانتے ہیں دسویں نمبر کو منہوس سمجھنے کا فلسفہ کیا ہے اس لیے وہ نالا قوم تاریخ کی بترین ہوئے کہ جو صاحب رسول صحابہ رسول رسول رضوال اللہ علی مجمعین کی دشمنی کو اور ان سے نفرت کرنے کو آئین بھائی سے ازر و سوار سمجھتی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں دس صحابہ اشر مبشرہ اشرح مبشرہ دس صحابہ ایسے ہیں جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں جنت کی خوشخبری دی تھی ایک مجلس میں جنت کی خوشخبری دی تھی اور باقی صحابہ تو چونکہ اشرح مبشرہ یہ جو ہے دس صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ کو جنت کی خوشخبری دی گئی یہاں سے انہوں نے دس کی کے عدد کے منہوس ہونے کا عدیدہ لیا بھائیوں اس طرح کے بہت سارے تصورات ہیں جن کی بنیاد پر لوگوں کے اندر یہ نوسط کا عقیدہ سراج کر گیا حالانکہ اس عقیدے کی کوئی اہمیت نہیں کوئی حیثیت نہیں حضرت بن حکم فرماتے ہیں معاویہ بن حکم وسلم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نبی سلیم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا نبی سلیم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر جب میں نے اسلام قبول کیا تو میں نے آپ سے پوچھا یا رسول اللہ یار تا اللہ کے نبی ہمارے قبیلے ہمارے تمبے ہمارے دستی میں کچھ لوگ ہیں جو بس پانی لیا کرتے ہیں بشغونی لیا کرتے ہیں نہوست کا سیدھا رکھتے ہیں اس کی کیا حقیقت ہے آپ کی نے فرمایا نہ ہو سدوری کشی ان یزید آپ نے فرمایا کہ یہ تو بس ایک وسوسہ ہے جو اپنے دلوں میں پاتے ہیں یہ تو بس حس ہوتا ہے کہ اگر فلا شخص کا چہرہ دیکھ لیں گے تو دن بھر کوئی اچھی خبر نہیں ملے گی سامنے سے دل نہیں گزر جائے گی تو مقصد میں کامیابی نہیں ملے گی اور اس طرح کی جو تصورات رات دل میں آیا کر کے آپ نے فرمایا اس کی کوئی حقیقت نہیں ذالک سیم یعنی فی سی یہ تو بس دل کا وسوسہ ہے فلا یا سد نہیں چاہیے کہ ہر گزر کی سنی یہ چیز ان کے مقصد سے نہ روکے دیکھیے اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں سرمایا کہ یہ تو محض ایک وسوسہ ہے ہاں یہ اور بات ہے اس وسوسے کا انسان شکار ہو کر بہت سارے ٹینشنوں میں مبتلا ہو سکتا ہے اس نے ایک حدیث میں مسد آمد کی اور ایک نے حفام کیا فرما دیں ان رسانا من تو <تَطَعِيَا> بدفالی لینے کا نقصان بدفالی لینے کا وبان بتفالی بدش لینے کا نقصان اس شخص پر ہے جو اس بدفالی لینے بتفالی کے عقیدے پر ایمان رکھتا ہو جو اللہ والے جو اللہ کے نیک بندے اس بدفالی نہوشد اور بدش گولی کے عقیدے کو ایمان نہیں رکھتے مانتے نہیں ہیں تو ایسے یعنی تصورات ایسے خیالات ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے کچھ بگاڑ نہیں سکتے ایک حدیث آئی ہے جو صحیح ہے میری موجود ہے اور دوسری حدیث کی کتابوں میں موجود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین چیزوں میں نہ ہو ہے آپ نے فرمایا تین چیزوں میں نہ اوسط ہے ایک کہا کے کہ گھر گھوڑا اور عورت. اس حدیث کے سلسلے میں علیم نے دونوں فون بتایا حدیث دوسرے ترک میں ان الفاظ میں آئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوسط کی نفی کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ اگر دنیا میں کسی چیز میں نوسط ہوتی تو ان تین چیزوں میں ہوتی مطلب نہیں ہے اگر ہوتی تو ان تین چیزوں میں ہوتی مطلب یہ کہ ان تین چیزوں میں نہیں ہے. یا پھر محدین کے سوسلے کرتے ہیں اس حدیث میں جو نحوس کا جو تذکرہ ہے اس کو اس معنی میں لیا کہا کہ حدیث میں جو فرمایا گیا ہے کہ ان تین چیزوں میں نوسط ہے اس سے وہ نحوس مراد نہیں جو زمانے جاہلیت والے لیا کرتے تھے جاہلیت سے تصور مراد نہیں بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد یہ ہے گھوڑے کی نحوس یہ ہے کہ وہ جو ہے ہو اپنے آقا کا مدیو کرنا بردار نہ ہو عورت کی نحوص یہ ہے کہ بد زبان ہو زبان برات ہو گالی گلوچ پکنے والی ہو یہ عورت کی نحوص ہے اور گھر کی نحوست یہ ہے کہ گھر تنگ ہو گھر میں جو جتنے افراد ہیں ان کے لیے گنجائش نہ ہو نحوص اس معنی میں نہیں جس معنی میں کس زمانے جہلیت کے لوگ لیا کرتے تھے کہ ان وہاں رہنے سے ان کے ساتھ اپنے بیٹھنے سے سامنے والے کا نقصان ہو جائے گا اس معنی میں نہیں نو سب کا یہ عقیدہ سری شرک یاقیدہ ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت پیارا تھا شرکن انت پیارا تھا لوگوں بس فالی لینا شرک ہے بسونی لینا شرک ہے عبد بن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے اوما ملک و بن تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ کہتے تھے کہ لیکن شیطان ہم میں سے ہر شخص کے دل میں وہ ڈالنا چاہتا ہے ہم میں سے ہر شخص کے دل میں مختلف طرح کے حسو سے خیالات ڈالنا چاہتا ہے اور اس بد عقیدگی کا شکار کرنا چاہتا ہے ہمارے دلوں میں بھی ایسے حوصے کبھی کبھی آتے ہیں لیکن فرماتے ولا سن اللہ بہت چوٹکل چوٹ کل کی وجہ سے اللہ تمہارے بتانا ان تصورات کو ان خیالات کو ہمارے دلوں سے ظاہر کر دیتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ نوسط کا یہ جو عقیدہ ہے اس سے بچنے کی سب بچنے کا سب سے سب سے بڑا راستہ یہ ہے اور نوسط کے اس عقیدے کا سب سے بڑا علاج یہ ہے کہ انسان کو اللہ پر توکل ہو انسان کو اللہ پر تو کنو کہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے بنانے والا بھی وہی بگاڑنے والا بھی وہی صحت دینے والا بھی وہی بیماری دینے والا بھی وہی خوشیاں دینے والا بھی وہی غم دینے والا بھی وہی ترقی دینے والا بھی وہی زما سے دو چار کرنے والا بھی وہی زندگی کی راحت دینے والا بھی وہی اور زندگی میں پریشانیاں دینے والا بھی نہ وہی انسان کو اللہ پر توقل ہو اللہ پر توقل ہو غیر معمولی یقین ہو کہ اللہم لا علام لما علما ولا وہ لما علم پرہ جو چیز تو دینا چاہے کئی کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی اور جو چیز تو نہ دینا چاہے کئی کی کوئی طاقت دے نہیں سکتی اللہ پر انسان کو توقل ہو میں یہ توقع اللہ حس اور جو اللہ پر توقع کرے تو اللہ تبارک کو تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے تو سب سے پہلے اللہ جس انسان کے میں اللہ پر توکل ہوگا بھروسہ ہوگا غیر معمولی ایمان و یقین ہوگا وہ ہر ہرگز ہر ان وسوسوں اور ان پراپات کا شکار نہ ہوگا کا دوسرا علاج یہ ہے ایسے اور خوراکات کا کہ جب بھی ایسے خیالات دل میں آتے ہیں جب بھی ایسے تصورات دل میں گزرتے فوراً انسان کو باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے قرآن عظیم نے کہا کہ اگر شیطان تمہارے دلوں میں بسوں سے ڈالے کچو کے نہ گائے فوراً شیطان رضیم پڑھ لے اوز بلّہ امن شیطان لینے سے روایت صلی اللہ علیہ وسلم نے بدشگومی اس کے مقصد سے روک دے جس شخص کو بچ اس کے کام سے روک دے تو اللہ کے ساتھ شرک کیا اگر کوئی شخص اس میں کی سکتا کی بنیاد پر کسی چیز کی نہ ہو سکتا ہے لیے ہوئے اپنے کسی کام سے رک جائے اللہ کے نبی فرما رہے کہ اس نے شرک کیا سابق رام رضوان نے پوچھا اے اللہ کے نبی وما وہ جس شخص یہ جرمنا ہو جائے جس شخص یہ جرم ہو جائے اس کا کفارہ کیا ہے آپ نے فرمایا اس کا کفارہ یہ ہے کہ یہ دعا پڑے لا اللہ خیر اللہ خیر ولا ولا ولا اللہ ہر خیر تیرے ہاتھ میں ہر بھلائی تیرے ہاتھ تیر شر بھی تیرے ہاتھ میں بنانے والا تو ہی بگاڑنے والا تو ہی تیرا سوا کوئی معبود ہے ہی نہیں انسان یہ دعا پڑھنے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دعا جو ہے اس کے غلط تصورات اور آنے والے خیالات کا سب بن جائے گی اگر کوئی شخص بھلے سے غیر شہری طور پر اس میں مبتلا بھی ہو جائے اس دعا کے پڑھ لینے سے وہ گناہ ان شاء اللہ تعالی مٹ جائے گا اور بھائیوں سب سے بڑی چیز سب سے بڑی چیز انسان زندگی میں جن چیزوں سے ڈرتا ہے جن نقصانات کا خوف کھاتا ہے جن اندیشوں کا شکار ہوتا ہے اور اس طرح کی جو عام ہے ہماری شریعت نے ایک ایسی چیز ہمیں بتائی ہے ایک ایسی سنت ہمیں بتائی ہے جو, جو ہر طرح کے خیر کو ہماری طرف کھینچ کر لانے والی اور ہر طرح کے شرط ہم سے دفع کرنے والی اور بڑے افسوس کے ساتھ ہے کہ ہم اس کو بہت چھوڑے ہوئے ہیں بھولے ہوئے ہیں اور وہ چیز کیا استخارہ۔ استخارہ عام صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث میں جو صلاة الاستخارہ کی تعلیم دیئے صلاة الاستخارہ کی جو تعلیم دیئے اس طرح کے ہزارہ مسئلوں کو ایسی چیز ہے استخارہ کی دورکات کی نماز اس کو دفاع کر دیتی ہے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلمون الاستخارہ كما یعلمون السورت من القرآن حضرت جابر رضی اللہ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارہ اسی اہمیت کے ساتھ سکھایا کرتے تھے استخارے کا طریقہ استخارے کا ذکر استخارے کی جو اسی اہمیت کے ساتھ سکھایا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح کے پرانی مزید کی ایک صورت سکھایا کرتے تھے محرم بھائی ہو ہمارا کوئی بھی کام ہو کوئی بھی مقصد ہو جس کی طرف قدم اٹھا رہے ہو اللہ سے استقارا کر لو کوئی رشتہ ہو رہا ہے کوئی رشتہ ہو رہا ہے لوگ کیا کرتے ہیں رشتہ ہونے کے بعد لڑکا لڑکی کا نام لے کر جوشیوں کے پاس جاتے ہیں رائبوں کے پاس جاتے ہیں عاملوں کے پاس جاتے ہیں اور وہ عامل لڑکا اور لڑکی کا نام جوڑ کر دیکھتا ہے کہ دونوں میں جو ہے نبھتی ہے کہ نہیں نبھتی ہے اور اس کے بعد عامل جیسے بتاتے اس کے مشورے پہ عمل کرتے ہیں. کاروبار شروع کرنا ہے کاروبار شروع کرنے سے پہلے لوگ عامل کے پاس جاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں یہ کاروبار ہمارے لیے سود مند ثابت ہوگا کہ نہیں نفا بخش ثابت ہوگا کہ نہیں وہ جو مشورہ دیتا ہے اس پہ عمل کرتے ہیں, وہ کہتا ہے کہ تمہارے اپنے کاروبار بخش ہوگا کاروبار شروع کر دیا اور وہ کہتا ہے کہ تمہارے اپنے کاروبار نقصان دے کاروبار شروع دیا صرف ایسا چیز ہے سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں استخارے کی شکل میں ایک ایسی چیز دے دی ہے سبحان اللہ دنیا کے تمام خطرات سے ہم بے پرواہ ہو کر کوئی بھی کام کرنے جا رہے ہو اس کام میں جو بھی خیر کے پہلو ہیں انہیں حاصل کرنے کے لیے اور اس کام میں جو بھی شر کے پہلو ہے شر کے پہلوؤں سے بچنے کے لیے استخارا کر لینا چاہیے استخارے کا طریقہ کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز پڑھ لو فرض کے علاوہ دوڑکات کیا. نے جو فرمایا کہ کے کے کے ہوا لیے جو سنت سنت میں داخل ہوتے ہیں پڑھ کر سکتے ہیں یا پھر الگ سے استخارہ کی جو دعا آئی ہے اگر آپ کو یاد نہیں ہے بڑی لمبی دعا ہے سویل دعا ہے کم از کم دیکھ کر اسے ہی پڑھ لیں آپ کری اصو دعا لے ان شاء اللہ جس نقصان کا بھی آپ کو اندیشہ ہے جس مصیبت کا بھی آپ کو اندیشہ ہے رب العالمین اس نقصان سے بچا لیں گے اس اندیشے سے بچا لیں گے جس خطرے کا بھی آپ کو اندیشہ ہے اس خطرات سے بچا لیں گے اور آپ کو خیر حاصل ہوگا رشتے کے لیے آپ کر لیں اگر اس رشتے میں بھلائی ہوگی وہ رشتہ جڑ جائے گا اگر اس رشتے میں نقصان ہوگا رشتہ کسی طرح سے ٹوٹ جائے گا اور اگر کاروبار کے لیے کرتے ہیں آپ استخار بھلائی ہوگی آپ کے قدم بڑھیں گے اور اگر برائی ہوگی اس کاروبار میں آپ کے لیے کوئی رکاوٹ آ جائے گی آپ خود رک جائیں گے لوگوں نے ایک توڑی آم ہے استخارے کے سلسلے میں کہ استخارہ سوتے وقت کرنا چاہیے اور سونے کے وقت ہی ہونے چاہیے بات ایسی نہیں بات ایسی نہیں آپ سونے کے وقت بھی کر سکتے ہیں لیکن سونے کے وقت کو مصنوع سمجھنا غلط ہے اور یہ تصور بھی غلط ہے کہ استخارہ کرنے سے جو ہے خواب میں کچھ چیز ضرور نظر آئے گی ہو سکتا ہے کسی کسی کو اللہ خواب دکھا دے ہو سکتا ہے کسی کسی کو اللہ خواب میں دکھا دے لیکن کوئی ضروری نہیں کہ ہر شخص کو خواب خواب سے نظر آ کر رہے اور پھر حادث میں اس بات کا بھی ثبوت ملتا ہے آپ کسی بھی کام کے لیے کسی بھی مقصد کے لیے ایک مرتبہ نہیں آپ کا کام جب تک نہیں ہوتا اس وقت تک استخارا کرتے رہیے آپ کو اجازت ہے دن میں ایک بار بھی ہر دن استخارہ کرے اور ہر دن کئی کئی بار استخارہ کرے کہنا یہ ہے کہ استخارے کی شکل میں شریعت نے ایک ایسا ہتھیار دیا ہے جو ہمیں ان تمام توہمات سے بچاتا ہے ان تمام افکار و نظریات سے بچاتا ہے ان تمام جن غلط تصورات او عامر قرافات من دنیا کی دوسری خوبیں بھٹک رہی ہے نو ست عقیدہ لیے ہوئے فلاں عقیدہ لیے ہوئے ہمیشہ یہ محترم بھائی کہ ہماری زندگیوں میں یہ عقیدہ جو غیر شوری کو پر داخل ہوا ہے اس سے اجتناف کرے کسی دن کو منواس سمجھنا کسی مہینے کو منوس سمجھنا کسی شخص کو منوس سمجھنا یہ مسلمان عقیدہ ہے سب کچھ بنانے والا اللہ اور سب کچھ بگاڑنے والا اللہ ہر خیر اللہ سے مانگو اور ہر شر کا جو ہے دفاع اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کر کے کرو رب العالمین سے دعا کہ رب العالمین کہنے والے کو اور سننے والے کو اس بات کی فرمائے کہ ہم معاشرے میں اپنے بچانے کی رب العالمین اللہ اللہ رب قرآن